باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الى پہلی بحاف میں یہ کر رہا ہوں کہ سورت فاتحہ کو تعلیم اور کیوں کہا گیا ہے اس کا معنی ہے سوال کرنے کا طريقہ سکھایا گیا۔ سورت پاتے آ سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے اللہ تعالی کی تعریف کرے تعریف کے بعد اپنا تعلق جتلائے تعلق جتلانے کے بعد پھر درخواست کرے جو اس کا دلی مقصود ہے پرانے زمانے کے جو شعراط ہے نا وہ بھی کسی بادشاہ سے سوال کرتے تو ان کا یہی عادت تھی پہلے بادشاہوں کی تعریفیں کرتے پھر اپنے تعلق جتلاتے کہ ہم باپ دادا سے بادشاہ تیرے خادم چلے آئے ہیں تیرے در کے سوالی چلے آئے ہیں پھر آخر کے اندر پھر درخواست کرتے کہ ہمارا یہ مقصد ہے پرانے شعرا اسی طرح سوال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت کے اندر خود طریقہ سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے خود طریقہ سکھایا ہے کہ اے میرے بندے میری بارگاہ میں سوال اسی طرح کیا کرو پہلے میری تعریف کرو اس کے بعد اپنا تعلق جتلاؤ اس کے بعد درخواست کرو خود خدا نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے اس لیے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی زبانی اتاری کہ اس طرح میری بارگاہ گاہ میں سوال کیا کریں سمجھ آ گئی بات یہ میں نے تقریر کیوں کی ہے وہ اس لیے کہ جب یہ متحدہ ہندوستان تھا نا یہ ایک ملک تھا تو ہندو کا ایک فرقہ ہے آریہ سماج وہ ہمارے علماء کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے آریہ سماج ہندو کا فرقہ ہے ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا تو آریہ سماج ہندو کے مناظر نے کہا کہ یہ بھی قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اگر قرآن اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ تعالی یوں فرماتے الحمد لی کیا فرماتے کہ سب تعریفیں میرے لیے ہیں کیونکہ خدا خود بول رہے ہیں نا لیکن ادھر کیا ہے الحمد سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو بول تو خدا رہے ہیں تو خدا کا اللہ کوئی اور ہے بھائی الحمدللہ جو بول رہے ہیں تو خدا کا خدا اور ہے سب تاریخ میں اللہ کے لیے بول خدا رہا ہے تو معنی غلط نہیں پتا ہے سمجھ رہے ہو نا بھائی میں اپنے متعلق جو کہوں گا یہی کہوں گا نا کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اگر یہ ہو کہ فلاں آدمی بات کر رہا ہے تو بات اس کی ہوگی الحمد للہ جو تعریف میں اللہ کے لیے بول خدا رہا ہے تو خدا کا کوئی اور خدا ہوگا اللہ اور خدا. اگر خدا کی کلام ہے تو الحمد کیا ہونا چاہیے لی ہونا چاہیے اس لیے ہم نے جواب دے دیا کہ یہ صورت کیا ہے تعلیم اللہ تعالی نے سوال کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا کہ میری بار میں ایسے سوال یا کرو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کا استاد ہوں آپ کو کوئی ضرورت ہے مجھ سے کوئی کام ہے میں کہتا ہوں پہلے درخواست دو کیا دو بعد میں یہ کام کروں گا آپ کہتے ہیں استادی مجھے درخواست دینے کا طریقہ نہیں ہے تو میں خود لکھ دیتا ہوں با خدمت جناب استادیم شاہر تو استاد استادم صاحب میں ہوں یا میرا کوئی اور استاد ہے اپنے آپ کو لے کر ہوں استاد استادم صاحب یا باخدمت میں باقمت میں لکھوں گا استاد صاحب لکھوں گا نا یہ آپ کو طریقہ سنجار ہو کیونکہ دستخط آپ نے کرنے ہیں اسی طرح اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ میری بارگاہ میں اسی طرح تم دعا کرو آپ سمجھیں بھی سر تو تعلیم المسلہ کی تحقیق آ گئی ہے قرآن پاک شروع کرو نا تو پہلے کیا پڑھا جاتا ہے کیا پڑھا جاتا ہے بتاؤ تو اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے آپ کہیں گے بسم اللہ پڑھا جاتا ہے میں کہوں گا کیا پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے ہاں. میں گوجر والا کیا امتحان لینے برات کا امتحان تھا اور جو ہی بچی آتی تھی تو پڑھتے کے اندر تو پہلے بسم اللہ پڑھتی قرآن کا امتحان میں نے لینا تھا تو میں نے ان بچوں کو کہا سب بسم اللہ پڑھ رہی ہو کیا تمہارے استاد نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ بسم اللہ کا پڑھنا تو مستحب ہے اور اعوذ باللہ کا پڑھنا واجب ہے یا سنت موتدہ ہے بسم اللہ سے زیادہ تاخیر کس کی ہے عورت بلا کی ہے استیادہ کی ہے سمجھے جی اضاکرات القرآن فص بہ شی تو میرے عزیز یہ مسئلہ سمجھ لیجیے کہ اوز باللہ کا پڑھنا بعض ائمہ کے نزدیک کیا ہے واجب ہے کیونکہ امر کا سیدھا ہے نا فصح بلّا اور بعض ائمہ کے نزدیک ہے سنت اور بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے تو یہ خیال کیا کرو اوز بلا ضرور پڑھا کرو سمجھ آئی یا نہیں اوز بلا کیوں پڑھا جاتا ہے اس کو تابوز کہتے ہیں تابوز کہتے ہیں استحزا بھی کہتے ہیں یہ دف و شرری شیتان کے لیے پڑھا جاتا ہے استحزا کیسے لیے ہوتا ہے دف و شرری शैतान کے شر کو دور کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک ہے نیک کام پڑھنا اور جو ہی آپ نیک کام کریں گے شیتان उसे سے ڈالے گا یا نہیں جی نہیں پڑھنے دے گا وس سے ڈالے گا اس لیے شیتان کے شر سے بچنے کے لیے آپ نے کیا پڑھنا ہے استعمال پڑھنا ہے جیسا کہ آپ ایک محل میں داخل ہونا چاہتے ہیں سامنے کتا بیٹھا ہوا ہے وہ کتا آپ کو جانے نہیں دیتا تو کتے کو پتھر مارو گے یا نہیں تو گویا کہ اوز باللہ شیطان کے لیے کیا ہے پتھر ہے بارو پتھر یہ شیطان بھاگ جائے اور تم قرآن پڑھنا شروع کر دو اس کو کہتے ہیں سباب استیازہ کیا کہتے ہیں کہ استیازے کا سبب کیا ہے دفو شر شیطان باقی اس کے الفاظ کون سے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جو پڑھتا ہوں نا وہ پڑھتا ہوں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں وہ اس لیے کہ تاکہ دونوں ایتوں پہ عمل ہو جائے اذا اداکرات الران پس من منشان رجیب پہ بھی اور دوسری عیت ہے انہو ان سمی الیب ہے یا نہیں تو اس پہ بھی امال اس پہ بھی مال میرے شاعر حضرت مولانا علیہ سے پڑھتے تھے حضرت محبوب سبانی سید عبد القادر جیلانی بھی ایسے ہی پڑھتے تھے تو ہمارے سلسلہ قادریہ میں اسی طرح ہے اعوذ باللہ اوز بلّہ سمیل الرجیم تو سب اشتیاض آ گیا یا نہیں ہے الفاظ استعاذہ وہ بھی آج ہے حکم استعاذہ بھی آ گیا استعاذہ کا حکم کیا ہے یا واجب ہے یا کیا ہے سنت موقع ہے اب الفاظوں کی تحقیق اعوذ باللہ اعوذو کس کا سیدھا ہے جی واحد متکلم کا سیدھا ہے آز آئی آؤزوں کا مانا پناہ پکڑتا ہوں میں ساتھ اللہ کے میرے عزیز چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس پہ کوئی حملہ کرے پٹائی کرے تو بھاگ کے بڑے کی پناہ میں آ جاتا ہے نہیں چھوٹا جو کمزور آدمی ہو اس کے ساتھ کوئی لڑنے کا ارادہ کرے کس کی پناہ میں آتا ہے بڑے کی پناہ میں بچہ ہے تو ماں باپ کی پناہ میں بوجھ میں تو عروج باللہ پڑھ کے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کیونکہ شیطان کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں بھائی اگر شیطان نظر آتا تو تم لوگ کافی تھے طالب علم کو حضرت ہوتے ہیں نا شیطان کو کلہ ہی ٹھوک دیتے اگر نظر آتا تو ہاں؟ آہ خوب بھی نہیں کرتے لیکن مصیبت یہ نظر نہیں آتا کیا نظر آتا نا تو تماشے دیکھتا انہو یراکم کم ہو میں نے سلا رون ہم. وہ تمہیں دیکھتا ہے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے تو جو نظر نہ آئے کیا مقابلہ کرے اس کے ساتھ لہذا ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں بات ہی سمجھ وہ کچھ سرے کی بیٹھے سرے کی بلا تھا من آم شام تھی نا میں کیا چھوٹا آدمی ہوتا ہے نا بڑے کے بغل میں آتا ہے میں تیری عام شام یہ من ہے پھر پنا پکڑتا ہوں میں ساتھ اللہ کی من الشیطان شیتاندین شیطان سے جو کہ مردود ہے شیطان سے جو کہ یہ شیطان کا لفظ جو ہے اس کا مادہ شین پا نور کیا مادہ ہے اس کا کہ پا اینڈ لام کے مقابلے میں ہے شاطانہ کا مانے ہوگا شاطانہ مانے دور ہوا تو شیطان کو بھی شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے کیا ہے دور ہے یہ سپہ مشبہ کا سیوا ہے اور اس کا وزن بنے گا فہ آل شیطان کا وزن کیا بنے گا ف نون اصلی ہے اور بعض اگر کہتے ہیں شیطان کا مادہ ہے شین یا پا وہ نون کو نہیں لاتے کیا کہتے ہیں شاتا یشیدو شیطان اگر مادہ یہ بناؤ تو پھر شیطان کا وزن فعال نہیں ہوگا کیا ہوگا فالان کیا ہوگا الف نون غیران شا کا من حال آتا تو شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے ہلاک تباہ پر بات شیطان کی تحقیق آ گئی جی شاطاہ یہ شیتوں سے آئے یا شیتانہ سے آئے آگے لفظ ہے رجیم رجیم ہے رجم سے آپ کے سامنے کتا آئے نا تو اس کو پتھر مارتے ہو یا نہیں پتھر مارنے کے بعد اس کو کہتے ہیں ڈٹا جو ایسے کرتے ہو کتے کو تو گویا کہ آپ نے شیطان کو کیا مارا پتھر مارا رجیب مانا پتھر مارا ہوا رج کیا ہوا اور یہ جو مانا ہم کرتے ہیں مردود یہ لازمی مانا ہے کیا ہے لوہی مانا وہی ہے پتھر مارا ہوا دور کیا ہوا فیل کے وزن پہ ہے پہیل بام مفود تو آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تحقیق ہو گئی یا نہیں اس کو استعاذہ بھی کہتے ہیں اور تابوز بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں استعاذہ اور اعوذ اوز بلّہ من الشیطان الرجیم آ جی آگے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز یہ مشرقین مکہ تھے نا مشرقین مکہ وہ جو ہی کام کرتے تھے کہتے تھے بسم اللہ تعلق کیا کہتے تھے آپ کوئی جانور ذیبے کرتے تو بسم اللہ تعلزہ کھانا کھاتے تو بسم اللہ تعال یعنی لاتا کے ساتھ وہ مدد حاصل کرتے کیا حاصل کرتے لات ان کے معبود تھے نا ان کے ساتھ مدد حاصل کر دے بسم اللہ تبالز اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مواحد آدمی کو چاہیے اس کے نام پہ ذاتی کرے اللہ کے نام کے ساتھ تو ان کی تردید ہوگی یا نہیں جی؟ بسم اللہ کے کی تردید ہوگی وہ شرکا ہے موالی صاحب آپ کے پاس میں بعد میں آیا تقریر کرنے تو پہلے میری تقریر اکثر کو تھی پیر گوٹ تو پیر گوٹ جو ہے پیر پدالا صاحب کا گھر ہے وہاں اسر کو میری تقریر تھی مدرسہ ہمارا تقریر کے بعد ہمارے بڑے بزرگ وہاں مجمون ہیں حضرت پیر محمد راشد رحمہ اللہ تعالی ہمارا سلسلہ بھی ان سے آیا سلسلہ قادریہ دریا راشدیا تو مزار پہ میں نے حاضری دی تو وہاں حر تھے وہ کھانا تقسیم کر رہے تھے لنگر تو لنگر لینے ایسے بھاگتے تھے اور کہتے تھے بھیج پگھارو بھیج پگھارو بھیج پگھاروں کا مانا یعنی پیر پگھارا ہمارا راس دیکھا ہے کیا وہی رزق دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھیج پگھارو بھی شرک ہے جیسے بسم لات والو زا کیا ہے شرک ہے بھیج پکھارو بھی کیا ہے وہ ببیر کو چاہیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ مدد حاصل کرے بسم جار مجرور جرور آپ حضرات کس کے مطالعے کرتے ہیں اقراؤ کے مطالعے کس متعلق پڑھتا ہوں میں شاہنا ملح کے یا اشراؤ کے مطالعے کرتے ہیں ہم اس کو موخر کے مطالعے کرتے ہیں کیا موخر نکالتے ہیں استعین کیا نکالتے ہیں خاص اللہ کے نام کے ساتھ مدد حاصل کرو خاص اللہ کے نام کے ساتھ مدد حاصل کرو کیونکہ جار بجر کا متعلق مقدم ہو تو ہر سمے بوخر ہو تو کیا ہوگا حاصل ہوگا اس کا فائدہ اور یہ اس لیے بھی نکالتے ہیں کہ بسم میں لات کی تردید اسی صورت میں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ لات الزا کے ساتھ کیا حاصل کرتے تھے مدد حاصل کرتے تھے نا تو ہم کس کے نام کے ساتھ مدد حاصل کر رہے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ مدد حاصل کر رہے ہیں ساتھ نام اللہ کے جو کہ بہت بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے اس کیا کرو مدد حاصل کرو مدد مانگو اس تعین ہے یہ بات آ گئی سنجھ میرے عزیز پہلا نام ہے اللہ کا پہلا نام کیا ہے سات نام اللہ کے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر اللہ کا ہو اور صفت کون سی مراد ہوتی ہے خالقیت کی نا تو لفظ اللہ کا ذکر کر کے اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالی تمام پہنا کے کیا ہیں خالق ہیں پھر آگے لفظ کیا ہے رحمان ہے نا تو آپ نے تفسیروں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالی رحمان ال دنیا ہے اور رحیم الآخرہ تو پیدا بھی اللہ نے کیا اور دنیا آلام دنیا میں رحمان کون ہے اللہ اللہ کی رحمت کے نیچے ہیں ہرے کو رشک دے رہے ہیں اور رحیم الآخرہ قیامت کے دن بیشت میں بھی اللہ تعالی رحم فرمائیں گے تو خالقیت بھی آ گئی پیدا کرنے والے بھی وہی ہیں مربی بھی وہی ہیں جب رہمانا ہے دنیا میں رسک پہنچا رہے ہیں مہربان ہے تو مربی ہوئے یا نہیں قیامت کے دن بھی اللہ کی عیت ہوگی اس لیے میں ساتھ سنگ کرتا ہوں کہ یہ تین الفاظ ایسے ہیں اللہ کے نام ہیں پہلا نام ذاتی ہے دوسرے دو نام کیا ہیں ہی یہ پڑھا کرو یا اللہ یا رحمان یا بار بار پڑھا کرو بعض بزرگوں نے تو ان کو اس میں آزم کہا ہے کہ اس میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم باقی را رحمان اور رحیم کے درمیان فرق کیا ہے رحمان صفات و شبہ کا سوا ہے مبالغے کے لیے رحیم بھی صفا مشبہ کا سیدھا ہے یہ بھی کس کے لیے ہے مان کے لیے لیکن آپ بتاؤ رحمان کے حرف زیادہ ہیں یا رحیم کے رحمان کے پانچ حرف ہیں نا تو قانون ہے جس کے حرف زیادہ ہوں معنی بھی اس کا کیا ہوتا ہے زیادہ تو لفظ زیادہ تل تو اللہ تعالی رحمان ہے دنیا کے لحاظ سے رحمان کیا ہے رحمان دنیا برہی دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے نہیں رزق رستے مسلمان کھا رہا ہے یا کافر بھی کھا رہے رہمان دنیا عام ہے ادیم زمین سپرائے عام ہو دشمن بری خان یغمات دوست دشمن بھی کھا رہا ہے دوست بھی کھا رہا ہے اور اللہ تعالی آخرت کے لحاظ سے کیا ہے رحیم ہے رحیم اور آخرت میں نعمتیں تو بگا کن کو ملیں گی کافروں کو ملیں گی کافر دو گھر میں جلیں گے تو آخرت سے رہیم ہے تو رحمان عام ہوا رحیم کا ہوا آ تو اب فرق آپ یوں سمجھیں کہ رحمان بیت بار لفظ کے خاص ہے رحمان بیت بار لفظ کے کیا ہے وہ کیوں کہ صرف ذات باری اطالعہ پہ بولا جاتا ہے اللہ کے سوا دوسروں کو رحیم رہمان کہہ سکتے ہو حضور کو رحمان کہہ سکو گے تو رحمان بیت بار لفظ کے کیا ہوا کہ اس کا اطلاع فقط کس پہ ہوتا ہے اور بیت بار مانے کے رحمان کیا عام بیت بار مانے کے کہ؟, کہ اللہ کی رحمت ہر ایک پہ ہے رحیم اس کے برعکس ہے رحیم بیت بار لفظ کے کیا ہے کیونکہ رحیم کا اطلاع غیر خدا پہ ہوتا ہے اللہ کے سراط رسوم کو رحیم کہہ سکتے ہیں رحمان نہیں کہہ سکتے حضور کو رحیم کہا گیا ہے کہاں ہے لقجا تم رسولوں میں نہ انفوش تم عزیز ان علیہ ماری تم حریث ان علیہ تم آگے میں نہیں نا تو حضور کو رحیم کہا گیا ہے تو رحیم بیت بار لفظ کے کیا ہے جی ہاں لیکن ایتبار مانے کے تو کیسے خاص ہے رحیم الخرہ اللہ تعالی آخرت کے لحاظ رحیم ہے یہ رحمان اور رحیم کا فرق پڑ چکے دوسرا فرق سمجھو رحمان اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے تھے کس کو کہتے ہیں ہاں بغیر مانگے آپ کو اللہ نے جو وجود عطا کیا یہ وجود اللہ سے مانگا ہے آپ نے یہ آنکھیں مانگی تھی تو دیکھو ہمارا وجود ہے ہمارے آدار ہے اللہ تعالی نے ہمیں بن مانگے دیے مانگا دیے اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ اگر نہ مانگو تو ناراض ہوں نہ مانگو تو لوگوں سے مانگو تو ناراض ہوں خدا سے نہ مانگو تو ناراض کہ میرا بندہ ہو کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا بندہ میرا ہے اور مانگتا کس سے ہے غیروں سے ہے ایسا نہ کیا تو, تو یہ بھی پرکا آ رحمان و رحیم کا آگے چلو جی الحمدللہ رب العالمین العالمی میں نے خلاصے میں کیا لکھوایا یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے القابے خدا غندی یا صاف خدا یہ کہاں تک چلے گئے ہیں مالک جو الدین تک مفسرین کہتے ہیں کہ الحمد سے پہلے کولو مقدر ہے کیا مقدر ہے اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں کولو کہ میری غبار میں کیا کہو الحمدللہ رب العالمی اللہ تعالی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اس لیے پولدر ہے خدا ہمیں کہہ رہے ہیں الحمدللہ للہ ہے ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ الحمدللہ للہ کیا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے کیسے خاص ہیں لام اختصاص کی ہے اللہ کے لیے سب تاریخ میں کیسے خاص ہیں دوسروں کی تعریف تم نہیں کرتے کرتے ہو نا کسی کے علم کی تعریف کرتے ہو کسی کی کاریگری کی تعریف کرتے ہو کہ مسجد کاریگر میں اچھی بنی جائے, ہے ٹھیک है تو سوال یہ ہے کہ مصنوعات کی تعریف کی جائے تو حقیقت میں وہ کس کی تعریف ہوتی ہے شان کی ٹھیک ہے نا اب یہ مسجد اچھی بنی ہوئی ہے جی تو حقیقت میں تعریف کس کی ہے کاریگر کی ٹھیک نا ایک کپڑا آپ کا اچھا سلائی ہے سبحان اللہ کیا سلائی ہے تو حقیقت میں تعریف کس کی ہے وہ کاریگر کی سانے کی تو تمام مصنوعات کی تعریف کرو تو حقیقت میں تعریف کس کی ہوگی سارے کون ہیں اللہ کسی کے علم کی تعریف کرو تو, تو علم کس نے دیا کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرو تو, تو حسن کس نے دیا اللہ ہی نے دیا جو کہ اللہ کتنے تیسرے بزرگ کہتے ہیں نقش را بو گزار سو نکاش نقش را بو گزار سوے نکاش راؤ یہ نقش کو کیا دیکھتے ہو نکاش کو دیکھو نکاش کون ہے اللہ نکاش کی دیکھو. تو سب تعریف میں مختص ہیں کہ اس کے لیے اللہ کے لیے اس کو کیا لکھو گے دعوی لال امین کا لکھو گے جی دلیل رب العالمین اللہ ہے یا اس کے سوا دوسرے بھی ہیں تمام جہانوں کا مربی کون ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں کہ رب جو ہے یہ سپت مشبہ کا سوا ہے کس کا اس کا معنی مربی بھائی تربیت کس کو کہتے ہیں تبلیغ شہ علا کمال ہی تدریجا کسی چیز کو کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ کسی چیز کو کمال تک پہنچانا آہستہ ایسا اس کو کیا کہتے ہیں ایک چھوٹا پودا ہوتا ہے تو مالی اس کی تربیت کرتا ہے اس کی بدائی کرتا ہے پانی دیتا ہے سردی زیادہ ہو تو اس کو ڈھانپتا ہے لو سے حفاظت کرتا ہے وہ پودا آہستہ آہستہ کیا بن جاتا ہے درخت بن جاتا ہے تو اللہ نے ہماری تربیت کیا کی ہم پہلے ایک لطف آلل انسان ہی دار لم لمب یون شے ہم مزکور انسان تو کچھ نہیں تھا کچھ انا خلقنا انسا مین لطف تین امشا نب تلی ہے پالنا ہو سمیم بسیرا ہے ہم نے انسان کو ایک لطفے سے پیدا کیا, کیا؟ پھر اس نتفے کو الٹتے پلٹتے رہے پلٹتے پٹتے رہے, رہے اب کیا بن گیا ہے سمیے نصیب بن گیا ہے کیا یہ تربیت ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک خطرہ بادل سے گراتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے سدق کے منہ میں اس کے منہ میں چلا جاتا ہے سدف جانتے ہو کہ سمندر کے اندر سیپ ہوتے ہیں سیپ کے منہ میں چلا جاتا ہے وہ سیپ اپنا منہ بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کر اس کو لال بنا دیتے ہیں کیا بنا دیتے ہیں جوہر موتی لال اور ایک وہ قطرہ ہے جو سولبے پدر سے شیک میں مادر میں چلا جاتا ہے مرد کی پیٹھ سے منتقل ہوتا ہے کہاں چلا جاتا ہے عورت کے رہ میں چلا جاتا ہے نا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ تربیت اس کی کرتے ہیں نہیں تو اس کی تربیت کر کے اس کو جوہر بنا دیتے ہیں اس کی تربیت کر کے حسین اور جمیل انسان بنا دیتے ہیں کہ ہے تربیت یا نہیں مولانا سادی سنبھاتے ہیں زبرپ گند کترا سو یم زلبا بے درشکم ازاں کترا لول لالا پوند وزی سورت سرو بالا وہاں سے موتی بن رہا ہے یہاں سے کیا بن رہا ہے ایک انسان حسین شکل اے قطرہ غیر قطرے سے بنے ہیں یہ تربیات ہے یا نہیں ہے میرے عزیز سے تو رب العالمین سمجھا گیا کہ اللہ تعالی تربیت کیسے کرتے ہیں امام راضی احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ کی تربیت تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے واقعہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے روٹی سامنے رکھی ہوئی ہے کوا آیا کوا نے ایک روٹی اٹھا لی روٹی اٹھا لی کبے نے اور ایسے اڑا وہ آدمی بڑا چالاک تھا دوڑنے والا تو اس نے کہا یعنی عجیب تماشا ہے کبے نے مکمل روٹی اٹھا لی اڑ رہا ہے وہ کبے کے پیچھے دوڑا دوڑتے دوڑتے وہ کوا ایک پیلا تھا بڑا ادھر ادھر اور ٹیلے تھے اس کے پیچھے کبا گر پڑا یعنی اس کی پرواز ختم ہوگی نیچے گرا کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک آدمی رسوں سے بنا ہوا کیسے بنا ہوا ہے اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے رسیوں سے کسی دشمن نے باندھ کے اس کو وہاں پھینک دیا اب کبا نے جا کے اس کے سینے پہ بیٹھا تب تو اس کے منہ میں روٹی کھلائی تو کہنے کا واہ رب و اللہ تعالیٰ اسی طرح تربیت بناتے ہیں اے رب العالمین یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو خیال ہوا کہ میں بڑا بادشاہ ہوں اور اللہ کی مخلوق کو میں مہمانی کھلاؤں اللہ سے عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے تیری مخلوق کو میں کس کو کھلاؤ گے برری کو یا بحری کو انہوں نے عرض کیا حضرت بحری مخلوق جو سمندر میں رہتی ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کافی جانور جی کیے کھانے ایسے او میل تک تھے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ مچھلی کو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ سمندر سے نکلی ایک سرے سے شروع کیا کھاتی کھاتی برف سرف کھاؤ اور ڈکار دیا کہا سلیمان اور لاؤ میں بھوکی ہوں اور لاؤ سلیمان سلام سیدھے میں گر پڑے کہنے کے کہ اللہ تو ہی رب العالمین ہے میری طاقت نہیں ہے میری طاقت نہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ الحمدللہ للہ دعویٰ ہے رب لالمین کا دلیل نمبر ای. الرحمن کے نیچے دیکھو دلیل نمبر کتنی دو الرحیم کے نیچے لے کو دلیل نمبر کتنی تین رحمان رحیم کے درمیان میں فرق بتا چکا ہوں یا نہیں بتا چکا لیکن ایک اور بات سمجھیے رب العالمین جو ہے نا اس میں اشارہ ہے اللہ تعالی نے جو بچپن کے اندر ہمارے اوپر نیمتیں کی کی کیونکہ تربیت کا محتاج زیادہ کون ہوتا ہے بچہ نہیں ہوتا جی جب ہم لطفے تھے اور اس کے بعد تبدیل ہوئے تو ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ تعالی نے ہماری تربیت کس کے ساتھ کی خون پہنچایا ہمارے اندر یا نہیں جیسے انجیکشن کے ذریعے خون پہنچایا جاتا ہے یا ناف کے ذریعے ہمارے اندر خون پہنچتا رہا پہنچتا رہا نہیں تو فضا آئی وہاں یا نہیں لیکن جب ہم باہر نکلے تو پہلے وہ ایک راستہ تھا ہماری غذا کا اب کتنی راستے بن گئے دو کیا بھائی ماں کے سینے میں کتنی پستان ہوتے ہیں دو ایک راستے کی بجائے اللہ تعالی نے دودھ کی دو نہریں ہمارے لیے جاری فرما دی تو یہ بچپن ہماری تربیت ہوئی نہیں تو رب العالمین سے اشارہ ہے احسان سابقہ کی طرف کہ اے مرد تیرے اوپر احسان صاحب کا بھی ہمارے ہیں رحمان سے اشارہ ہے احسان موجودہ کی طرف کس کی طرف موجودہ نعمتیں بھی ہماری ہیں تیری جمانی کے اندر اور رحیم سے اشارہ ہے کن نعمتوں کی طرف رحیم ال آخرت میں بھی تو ہماری نعمتوں کے اندر ہے یہ کتنی دلیلیں آ گئی ہیں جی تین ہیں نا رب العالمین ایک دلیل رحمان دو رحیم مالک یوم دین دریل مر لکھو چار اب سمجھ آ گیا قرآن پاک رفت کے ساتھ پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے کہ الحمدللہ للہ ہے اس کے کتنی دلین دلیلیں ہیں چار دلیلیں ہیں مالک ہے اللہ تعالیٰ دن جزا کے دین کا مانا لکھو جزا لفظی معنی دین کا کیا ہے جزا ہے یہ قیامت جو مانا کرتے ہیں نا مرادی مانا ہے لفظی معنی جگا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر ہمیں جزا دیں گے یعنی امال کا کیا دیں گے بدلہ ان خیرن کا خیرون ان شرنگ شرن نیک امال ہے تو اچھا بدلہ ہے برے اعمال ہیں تو پھر سزا ہوگی مالک ہیں اللہ تعالی دن قیامت کے یہ کتنی دلیل ہے جی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس جہان میں بھی مالک ہیں یا نہیں مالک ہیں نا اس جہان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ کیوں فرمایا گیا کہ مالک ہیں دن کے احمد کے اور ایک کراج یہ بھی ہے ملک یوم الدین کیا جزا کے دن کے بادشاہ ہوں گے وہ اس لیے کہ میرے عزیز اس دنیا کے اندر مجازی طور پہ بھی لوگ کیا ہیں بادشاہ بنے ہوئے ہیں یا نہیں مالک بنے ہوئے ہیں یا نہیں لیکن قیام کے دن حقیقت مجازن ہر لحاظ سے کوئی بادشاہ نہیں ہوگا صرف ہی کیسی ہوگی مل الملک لو جواب کہے گا لاہ دل کہا اس نے فرما دیا کہ بادشاہ ہیں کس کے جزا امام رازی نے یہ بادشاہوں کے زمین میں قصہ بیان کیا تفسیر کبیر میں نو شیروان تھا تو کافر لیکن عادل بادشاہ تھا ایران کا بادشاہ تھا عادل بادشاہ ایک دفعہ شکار کرتا کرتا اپنی فوج سے بچھڑ گیا علیحدہ ہو گیا پیاس لگی اس کو بہت ایک اناروں کے باغ میں چلا گیا اناروں کا باغ وہاں ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا اس کو کہا مجھے پیاس لگی ہے کہ تو انار توڑو اور مجھے وہ پانی دو بچے نے ایک درخت سے انار توڑا اس کو نچوڑا ایک گلاس پانی کا دیا بادشاہ نے پانی پیا انار کا شیریں شاداب بہترین پانی بادشاہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کسی طرح یہ باغ میرا ہو کیا ہو قیمت لے لیں یا کیسے میرا باغ ہونا چاہیے پھر لڑکے کو کہا کہ اور انار توڑو مجھے پلاؤ دوسرا اس نے انار توڑا پانی نچوڑا تو پہلے پانی سے آدھا پانی تھا بادشاہ نے پیا تو کھٹا بے بیکار بادشاہ کہنے لگا ابھی کیا بات ہے پہلا میٹھا تھا شیریں شاداب تھا یہ کھٹا ہے بو والا ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے سامنے میں نے توڑا ہے وہی وہ درخت ہے انار کا وہی وہ انار ہے تو بادشاہ نے کہا پھر کیسے وہ لڑکے نے کہا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بادشاہ کی نیت پاسد ہو جائے بادشاہ کی لیا کیا ہو جائے خراب ہو جائے تو پھلوں کے اندر وہ مٹھاس اور اچھائی نہیں رہ جاتی یا میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے میرے عزیز میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس سال آپ آم کھا رہے ہیں تو پہلے جو آموں کا مزہ تھا وہی وہ معلوم کرتے ہو بادشاہ چندر بیکار تو ہمارے پھل بھی ایسے چیری نہیں رہیں گے تو نوجوان نے کہا معلوم ہوتا ہے بادشاہ کی نیت کیا ہے خراب ہو گئی ہے کہ اس لیے پھلوں کے درمیو بادشاہ تو ہوتا خود خود تھا نا نو اب بادشاہ نے توبہ کر لی دل میں کہ میری توبہ میں اس باغ کو حاصل نہیں کروں گا پھر لڑکے کو کہا اور انار توڑو اور انار توڑو اور انار تھوڑا اس نے بڑا شیر سادہ بہترین بادشاہ نے پیا بادشاہ کہنے یار اب تو ٹھیک ہے اس نے کہا معلوم ہوتا ہے بادشاہ نے ٹھیک کر لیگی یہ <laughs> <laughs> تفسیر کبیر وباہ واقعہ لکھا ہوا ہے تو میرے بہتر یہی جی حال ہے ہم بجلی سے بھی تنگ ہیں اور بھی پریشانیاں ہیں اب سر یہی ہے امال قوم بہادر ہمارے اعمال کا بھی دخل ہے ہمارے حکمران بھی ایسے تو مالک یوم الدین تک دعویٰ آ گیا چاروں دلائل کے سامنے آ گیا ٹھیک ہے اور اس سارے کا عنوان میں نے کیا دیا تھا مالک یوم الدین دار القاع یا اوساف خداوندی